الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المذ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موزة من ربه فانتهى فله جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح باپتا اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے بعد آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپر اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے وضو الرزین پہلے انفاقی سبیل اللہ کا ذکر ہوا جس میں ہمدردی اور رحمدلی پائی جاتی ہے یہاں سود کا ذکر ہو رہا ہے جس میں خود غرضی اور سانگ دلی پائی جاتی ہے سود اس زائد رقم کو کہتے ہیں جو قرض کی اصل رقم پر مدت کے معاوضے میں وصول کی جائے خواب و قرض کسی اچھے کام یا قومی منصوبے کے لیے لیا جائے سود حرام ہے اس کی سزا یہ ہوگی کہ قبروں سے ایسے مقبوطر الحواس ہو کر اٹھیں گے جیسے کسی کو جنات لگے ہوں ذالی کا بھی انم الو ان نَ البع مصربا یہ سزا اس لیے دی جائے گی کہ وہ خپتیوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو سود جیسی ہے یعنی دونوں میں نفع ہے باہل بے حرم الربا حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال فرمائے ہیں اور سود کو حرام کیا ہے اور حلال و حرام کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے پھر تجارت اور سود میں بڑا فرق ہے کہ تاجر نفع کی امید اور خسارے کے خطرات مول لے کر لوگوں کے لیے اشیاء ضرورت مہیا کرتا ہے لیکن سود خوار رقم دینے کے بعد ہر قسم کی محنت اور خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے قرض کی رقم ضائع بھی ہو جائے تو یہ خوں درندہ سود کا ایک پیسہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کچھ لوگ عمر بھر سود ادا کرتے ہیں اور اصل قرض سر پر لے کر دفن ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے اور کارتب اور گواہوں پر لانت ڈالی ہے اور مقروض سے ہریا قبول کرنا بھی منع فرمایا اگر یہ پرانے تعلقات کی بنا پر ہریا دیا جائے تو جائز ہے آپ نے فرمایا میں نے شب معراج کچھ لوگ دیکھیں جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے ان میں سانپ دوڑ رہے تھے جبرائیل نے بتایا کہ یہ سود خواہ ہیں قرض کے علاوہ سونے چاندی اور اجناس خوردنی میں ایسا تبادلہ بھی جائز نہیں ہے جس میں ایک فریق زیادہ وصول کریں حضرت براد رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لائے آپ نے پوچھا کہاں سے لائے ہو اس نے کہا ہم عام کھجور کے دو ٹوپے دے کر ایک ٹوپا یہ عمدہ کھجور لیتے ہیں آپ نے فرمایا یہ تو سود ہے اس کی بجائے اپنی کھجور الگ بیچ کر اس کی رقم سے عمدہ کھجور خرید لو ایک ہی جنس کا تبادلہ برابر جائز ہے جبکہ ادھار نہ ہو اور اگر مختلف جنسوں کا تبادلہ کرنا ہو تو کمی بیشی جائز ہے لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ادھار نہ ہو حیوانات کا تبادلہ ایک ہی جنس میں یا مختلف جنسوں میں کم اور زیادہ ہو سکتا ہے ہوا جا آ جس کے پاس سود کے بارے میں رب کی نصیحت پہنچ جائے پھر وہ سود لینے سے بعد آ گیا تو جو پہلے لے چکا ہے اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے وہ امرحو ادما إِلَ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے یعنی حقوق الباد کے مسالہ میں اللہ سے ڈرنے اور یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سود کے ذریعہ اگر کسی کو کنگال ہی کر دیا ہو تو اس پر خدا ترسی کرنی چاہیے وبا نعد فلاشا خالدم اور جس نے اللہ کا حکم سن لینے کے بعد سودی کاروبار اختیار کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے اس لیے کہ قانون الہی کی اعلانیہ اور مسلسل بغاوت کفر تک پہنچا دیتی ہے اور کفر کی سزا ابودی جہنم ہے یمحق اللہ الربا الصدقات وَاللَّهُ لا يحب كل خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے اور خدا کسی ناشکر گناہ کو دوست نہیں رکھتا وضوح یمحق اللہ ربا اللہ تعالیٰ سود کے مال سے وہ برکت کھینچ لیتا ہے جس سے نیکی کی توفیق ملتی ہے اور وہ کسی وقت بیہودہ کام میں یا حادثہ میں تباہ ہو جائے گا اور قیامت کے دن و بالجان بنے گا میور بس اقوار بخاری و مسلم میں ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر اتنا بڑھاتا ہے کہ وہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اور صدقہ کرنے سے کئی بنائیں ٹل جاتی ہیں حبک اللہ کا فارن حسیم اور اللہ کو ایسے شخص سے کوئی محبت نہیں جو ناشکر ہے کہ اللہ کے احسان کے بدلے مخلوق پر احسان نہیں کرتا اور گناہگار ہے کہ سود کے ذریعہ مخلوق کا خون چوستا رہتا ہے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 اور نہ و غمناک ہوں گے وضاحت سودی کاروبار کرنے والوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایماندار صالحین کا ذکر فرمایا کہ جن کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا يا أَيُّهَا الَّذِينَ أَعْمَلُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَلُوا مَا بَقْيَ مِنَ الرِّبَاءٍ إن كُنْتُمْ مُؤْمَنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ مُؤمنوا فَذَا اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم سے خدا اور رسول کی طرف سے جنگ کی جائے گی اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان وضاحت ما باقی من الربا ان کنتم مؤمنین سچے مومن ہوں تو اللہ سے ڈر کر بقا سود چھوڑ دو حجرت الوداع کے موقع پر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ جتنے سود قرض داروں کے ذمے ہیں آج سے وہ باطل ہو گئے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں فعلم فضل اس سے متردع کر دیا گیا کہ جو لوگ بقا سود نہیں چھوڑیں گے ان کے خلاف حکومت جنگ کرے گی وہ اگر بعض آ جاؤ تو تمہیں اپنا اصلی مال وسول کرنے کا حق ہے نات نہ تم اصل مال سے زیادہ لو اور نہ قرض دار اصل مال دینے سے انکار کریں وَإن يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تنگ دست ہو تو اسے پوچھائش کے حاصل ہونے تک مہرت دو اور اگر زر فرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے بشرط کہ سمجھو اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے عوام کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا خان وہ اور اگر قرض دار کا ہاتھ تنگ ہو تو اسے ادائیگی کی آسانی تک مہرت دینی چاہیے حدیث میں ہے مفلس کو قرضہ دینے سے روزانہ اس کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے اور مزید مہلت کے دنوں میں روزانہ اس سے دگنا ثواب ملتا ہے اگر کوئی شخص تنگ دست مخروض کو پریشان کرے تو حکومت اسے مہرت دینے پر مجبور کرے گی اگر ادائیگی کی امید ہی نہ ہو تو اس کا مال قرقی کر کے قرض خواہوں میں ان کے حساب کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا لیکن رہائشی مکان ضروری برتن اور کپڑے قرقی میں شامل نہیں ہوں گے وہ امن خی القم تم تعلوم بالکل معاف کر دینا بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو کہ اس کا کتنا بڑا درجہ ہے حدیث میں ہے کہ ایک مالدار کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا عمل لائے ہو اس نے کہا کوئی بڑا عمل تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں تنگ دست کو قرض معاف کر دیتا تھا اللہ نے فرمایا میں معاف کرنے کا زیادہ اہل ہوں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں غریب لوگ قرض لیتے تھے ان کے لحاظ سے سود کو حرام کیا گیا ہے لیکن مالدار لوگ تجارت کے لیے جو سودی قرضہ لیتے ہیں وہ سود حرام نہیں ہے اگر یہ لوگ فلکم روس و امالکم پر غور کریں تو صاف معلوم ہوگا کہ قرض لینے والے مالدار ہوتے تھے جو اصل مال کی ادائیگی کر سکتے تھے اور قریش تجارت پیشہ لوگ تھے جن میں سود کا رواج تھا تر دست لوگوں کے لیے وہ ان کا رضو عصرت کے الفاظ سے علیحدہ حکم دیا گیا ہے وہ تقوی تو جاؤ نہ تھی <اللَّه> سعودی قرضہ کے مسائل کے خاتمہ پر یہ تبدیلی فرمائی گئی کہ آخرت کو یاد رکھو جہاں نیک و بد اعمال کا بدلہ پورے انصاف سے ملے گا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ اس کے بعد صرف نو روز زندہ رہیں <تصفح>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 نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے یا وضاحت یادین تم سودی قرضوں کے لین دین پر پابندی لگانے کے بعد قرض حسن کے متعلق کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں عزیزوں اور دوستوں کے درمیان قرض کے لین دین میں تحریر کرنے اور گواہ بنانے کو لوگ بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں لیکن جب کوئی نظام پیدا ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں اعتماد کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کر یہ احتیاط کر لی جائے تو ثواب بھی ملے گا اور اعتراض بھی نہیں ہوگا حکم دیا گیا ہے کہ قرض کی مدت متعین ہونی چاہیے اور اسے ضبط تحریر میں لانا چاہیے مر بَيْنَكُمْ بے نگم کاتبلا دونوں فریق کے سامنے انصاف کے ساتھ لکھے وَلَا یا ابا کاتب نظو قرآن کے زمانہ میں بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے ان کو ہدایت ہے کہ یہ علم اللہ کی نعمت ہے اس کا شکر یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر لوگوں کے کام آؤ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي علیہ الحق قرضہ لینے والا اقرار نامہ خود لکھوائے اور اللہ سے ڈر کر اس میں کمی نہ کرے فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فالجمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فردل ومرأتان منهم من احداؤما فتذكر احداؤما ولا اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابریت نہ رفتہ ہو تو جو اس کا بلی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنوں میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا گا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 یا وہ گنگا یا بالکل ان پڑھ ہونے کی وجہ سے بات صحیح طریقے سے نہ کر سکتا ہوں تو اس کا ولی یا ضامن انصاف کے ساتھ لکھ پائے وسط شہیدین و رجا کتابت کے موقع پر دو مردوں کی گواہی لے لو جو مسلمان اور معتبر ہوں حلم یقنہ راج العین اگر اس طرح کے دو مرد نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو جن کی سمجھ اور دیانت پر تمہیں اعتماد ہو دو عورتیں اس لیے گواہ رکھی جائیں گی کہ طبیعت کی کمزوری اور گھریلو مشاغل کی وجہ سے اگر ایک کو کچھ بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے دو اور جب بھی گواہیں کے لیے بلایا جائے تو گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے اور نہ کوئی بہانہ بنانا چاہیے ذلكم أقصق عند الله وأقرم للشهادة وأدنى ألا ترطابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار قادم ولا شهيد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 ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو اور کاتبی دستاویز اور گواہ کا کسی طرح کا نقصان نہ کیا جائے اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے مذاق ور تس ابو ان تب قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اس کی مدت معجنا سمیت لکھنے سے جی نہ چراؤ یعنی اسے تکلف اور زحمت نہ سمجھو ظارکم اقسد معلوم یہ تحریر کر لینا اللہ کے نزدیک بڑی انصاف والی بات ہے وہ اقوام اور گواہی کو پختہ اور درست رکھنے کی صورت ہے وہ ادنا اللہ ترقابو اور زیادہ امید ہے کہ تم شک و شبہ میں نہیں پڑھو گے ان ہاں اگر ادھار کا نہیں بلکہ نقد سودا ہے تو تحریر نہ کرنے کا گناہ نہیں اور جب بھاری خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو ور و वरा شہید اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے کیونکہ انہوں نے دیانتداری سے گواہی کی امانت کا بوجھ اٹھایا خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو पेश किया ان کو پریشان کرنا معمولی بنا نہیں فَإِنَّهُ فَسُوْقٌ <بِكُن> اگر تم ایسا کرو گی تو یہ ایسی نافرمانی ہوگی جو تم سے چمڑ جائے گی اور عذاب میں ڈالے بغیر نہیں رہے گی اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو اگر اس نے فوراً رفت نہ کی تو یہ نہ سمجھنا کہ عذاب ٹر گیا ہے وہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے وہی والم اور اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کے بہترین طریقے سے کھا رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا, پورا علم ہے تو میں چاہیے کہ اس کی بتائی ہوئی باتوں کو بالکل صحیح اور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 اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ ہوگا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے وضاحت تمہارا سفر اگر سفر کی حالت میں کوئی کاتب یا سامان کتابت حاصل نہ ہو سکے فری حال تو قرض دار کی کوئی چیز بطور ضمانت قرضہ دینے والا اپنے قبضہ میں رکھ لے گروی چیز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے جس طرح قرض پر زائد رقم لینا حرام ہے اسی طرح قرض پر کوئی اور فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار سے تحفہ لینا بھی ممنوع قرار دیا ہے تحفہ پہلے تعلقات کی بنا پر ہو تو جائز ہے لیکن دودھ والے یا سواری کے گروی جانور کو قرضہ دینے والا اگر چارہ کھلاتا ہو تو اس کو دودھ یا سواری کا فائدہ اٹھانا جائز ہے کیونکہ یہ گروی کا فائدہ نہیں بلکہ چارے کا معاوضہ ہے اس کے علاوہ زمین مکان یا دکان وغیرہ سے ذاتی طور پر یا کرایہ پر دے کر فائدہ اٹھانا جائز نہیں کیونکہ رہن صرف ضمانت کے لیے ہوتا ہے تجارت کے لیے نہیں ہوتا آیت میں حالت سفر کا ذکر ہے اسی وجہ سے بعض علماء صرف نے معاملہ رہن کو سفر کے ساتھ مخصوص سمجھا ہے اتنی بات تو واقعی معقول ہے کہ حضر میں جب اطمینان کے لیے کتابت و شہادت کے ذرائع موجود ہوں تو کسی مسلمان کی اشیائے ضرورت گروی رکھے بغیر قرض نہ دینا اچھے اخلاق کی علامت نہیں لیکن مجبور آدمی کو گروی کے بغیر قرض نہ ملے تو حضر میں بھی یہ معاملہ جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ویال کی خوراک کے لیے تیس ٹوپے جاؤ یہودی سے لیے تھے اور اس کے پاس اپنی زرہ رہن رکھی تھی فعم امین با باغ اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور گروی رکھے بغیر قرض دے دے تو قرض کو امانت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے خیانت بڑا جرم اور نفاق ہے اللہ فَإنَّهُ آزِمٌ قَلْبٌ اور جو شخص گواہی کو صحیح ادا نہ کرے اس کا دل گناہگار ہے آگائے بدن کے گناہ تو وزو اور خیرات وغیرہ سے جھڑتے رہتے ہیں لیکن جب دل ہی گناہ میں ملوث ہو جائے تو توبہ کی توفیق ملنے بھی مشکل ہو جاتی ہے اور اللہ تمہارے اوان کو خوب جانتا ہے جن کا بدلہ ضرور دے گا يشاء مَن يشاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ <قدیر> جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے اور یا چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا پھر وہ جسے چاہے مغلت کرے اور جسے چاہے عذاب دے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے وہ ویم تو بدو معافی اعمفم جو کچھ تمہارے جی میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپا رکھو اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا اس آیت میں دل کے وہ خیالات مراد ہیں جن کو دل میں جگہ دی جائے اور جو بسوسے بے اختیاری طور پر دل میں آتے ہیں اور انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے وہ معاف ہیں نماز میں کوئی اور خیال یا دوسرے اوقات میں برے خیال دل میں آئیں تو آروز بلّہ شارم پڑھ کر بائیں کندھے پر تھو تھو کر دینا چاہیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ایسے خیال آ جاتے ہیں جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے فرمایا تمہارا انہیں برا سمجھنا خالص ایمان ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ زبان سے نہ کہیں یا عمل نہ کریں فیا وفیمین شاہ اوئی عالماین شاہ بخشنا اور آذاب کرنا اس کے اختیار میں ہے نجات اور آذاب کے ضابطے بھی اس کی اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق ہیں دراصل اس آیت میں غلط عقیدہ شفاعت کی تردید ہے جس میں اولیاء و مقربین کا خدائی فیصلوں میں دخل یا زور مانا جاتا ہے و اللہ علاق الشۂ مقدیر اللہ کے فیصلوں سے کوئی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا آبنا بما انزل من ربہ والمؤمنون رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ خدا سے عازت کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے وضاحت امن الرسول بما انزل والمؤمنون پیغمبر اور مومنوں کا ایمان قرآن و حدیث اور دوسری کتابوں پر اور فرشتوں اور سب نبیوں پر ہے لال فرقی ہم کسی میں فرق نہیں ڈالتے جس طرح اہل کتاب نے کسی کو مانا اور کسی سے کفر کیا. سَمِعْنَا ایمانداروں کا قول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے توجہ سے سنا اور اطاعت کی, رَبَّنَا لیکن ہم کی نیکی پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ تیری بخشش کے طالب ہیں اور تیری ہی عدالت میں سب نے پیش ہونا ہے۔ لا یکلف الله نفسا الا وسعها لا ما کسبت وعلیھا مقتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ملنا مالا کام سنالم کو خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے موافظہ نہ کیجیو اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب کر آمین وضاحت اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا سم اوتاات کے اقرار کے بعد جب مومنوں نے بخشش کا سوال کیا تو اللہ نے تسلی دی کہ ہر شخص پر اس کے اختیار اور طاقت کے مطابق بول ڈالا جاتا ہے بے اختیاری باتوں اور طاقت سے زیادہ عمل کا حساب نہیں لیا جائے گا لہامہ قصبت و علیحہ مکتصبت ہر ایک کو فائدہ یا نقصان صرف اس کے اپنے عمال کا ہوگا یہ کلمات پہلی دعا غفران ربنا کا تطیمہ ہیں درمیان میں تسلی کے لیے لا لاقلف اللہ فرمایا گیا تھا نسیان یہ جی ہے کہ عمل میں کوئی چیز بھول جائے اور خطا یہ جی ہے کہ بے سمجھی سے عمل کا طریقہ غلط ہو جائے یہ باتیں بے اختیاری ہونے کے باوجود قابل استغفار ہیں ربنا ونا تخمین علی نا ایشر کے معنی بھاری بوجھ یعنی ہم یعنی ہم پر ایسی کوئی ذمہ داری نہ ڈالنا جسے ہم ادا نہ کر سکیں کما حمل تہوں عالم نظینہ میں نقابلینا یہود ने نے بعض پابندیاں خود ہی لگا کر خدا سے عہد کیا جسے پورا نہ کر سکیں اور بد اہدی کی سزا پائی وب بنا بنا تو ہم ملنا مالا طاق الا بھی اس میں التدا ہے کہ ایسی آزمائش نہ ڈال دینا کہ صبر و استقامت قائم نہ رہے وہ نہ ہمیں دنیا و آفرت میں گناہوں کی سزا نہ دینا بغیر لینا اور ہمارے گناہ ڈھانپ دے کہ ہم رسوا نہ ہوں ورحم اور اپنی رحمت سے جنت نصیب کر دے انت مولانا تو ہی ہمارا مددگار ہے ہم کسی اور کا سہارا نہیں سمجھتے فن سر نا اعلال کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما نہ تو ہمیں عمل سے روک سکیں اور نہ ہی غلطۂ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن سکیں حدیث میں ہے کہ اس دعا کے آخر میں آمین کہنا چاہیے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت آمن الرسول تا آخر عرض کے نیچے کا خزانہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا اور سورہ فاتحہ اور آمن الرسول کو دو نور بھی فرمایا گیا جن کے ایک ایک لفظ کہنے پر قبولیت حاصل ہوتی جاتی ہے بقرہ کی یہ آیتیں جس گھر میں پڑھی جائیں وہاں جن بھوت نہیں رہ سکتے رات کو پڑی جائے تو کافی ہو جائیں گے سورہ آل عمران مدانی نظران کے ساتھ ہی سائی سن نو میں صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے اس موقع پر سورہ کا ابتدائی حصہ نازل ہوا حضرت عمران عیشا علیہ السلام کے نانا تھے اس صورت میں ان کے خاندان کا ذکر ہے اس لیے سورہ کا نام عالیہ عمران رکھا گیا بسم الله الرحبان الرحيم أليف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثوات والإنجيل ندی نپا بندہ کون علی می خدا جو معمود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے بعد نہیں ہمیشہ زندہ سب کا سنبھالنے والا اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل تاریخ اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے حقیم خدا ایسا قبیل وسیع ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں وہی تمہیں دماغ کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کرو کتاب الْكِتَابِ تم کتاب فَأَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْهِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَوَاسِقُونَ فِي الْعِذْنُ يَقُونُونَ بِهِ كُلٌّ من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِنَّا قُلُوا الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا إِذْ قُلُوبَنَا فَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْنَنَا مِنَّذُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوهاب. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْرِفُ الْمِيرَادِ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 منحیات محکمات النعم الکتاب و اخر متشابات محکم آیات وہ ہیں جن کے معنی واضح ہیں مثلا عبادات اور معاملات کے بارے میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ اصل کتاب ہیں یعنی عمل کے لیے وہی بنیاد ہیں اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور بدق و آفرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ متشابہات ہیں جن کی اصل حقیقت اور پوری کیفیت کا علم اللہ کے پاس ہے ان پر ایمان لانا فرض ہے لیکن کیفیت کی کرید کرنا منع ہے بِذُنُوبِهِمْ <سلام>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 تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے اے کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی ان قریب مغلود ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہاں کے جاؤ گے اور وہ بری جگہ ہے <تصفح>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 وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا مشاہدہ کر رہا تھا اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے وزاحت وضاحت بخل یعن کافل لوگ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے جنگی بدر میں کافر ایک ہزار تھے انہیں مسلمان دو نظر آتے تھے حالانکہ وہ صرف تین تھے یہ موقع جنگ کے دوران کا ہے سورہ انفان کے پانچویں رقوم کے مطابق جنگ سے پہلے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافر تھوڑے نظر آئے اور میدان میں جب آمنے سامنے ہوئے تو کافروں کو مسلمان بھی کم نظر آتے تھے تاکہ وہ جنگ سے پہلے بھاگ نہ جائیں جنگ شروع ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر روک ٹاڑی کرنے کے لیے یہ نقشہ بنایا کہ مسلمان بڑی تعداد میں نظر آتے تھے لِّنَ ل الناسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِساءِ وَالْبَنين وَالْقَر فَرِمُق قتِ منِنَ الزَّهَابِ وَالْفظَّةِ وَالْقَْ المصَمَةِ وَْأَعامِ وَالحَرس لاعللِكَ مَتَع الحياةِ الُّمْيا واللهَّهُ إِدَهُ حُسْن المآل. قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواد مطهرة ورضوان من الله والله بطير بالعباد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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم يوم بينهم ومن يتقوا بايات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومال الضالين وقل للذين اوتوا الكتاب والقوم الميين اسلمتم فان فقد اهتدوا فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی دعاہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لال کی عبادت نہیں دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم موردون ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودا ورهم في دينهم ما كانوا بلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی توراق کا حصہ دیا گیا وہ کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے تو ایک فریق ان میں سے قرض ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے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 تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج تولج من من حساب کہو کہ اے خدا اے بادشاہی کی مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جسے جس چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے جس چاہے دلیل کرے ہر طرح کی بلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قابل ہے. ہے. جان ہے اور تو جس کو چاہتا ہے بے شمار مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کو کچھ عہد نہیں ہاں اگر اس طریقے سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں اور خدا تم کو اپنے غذب سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کاتلوں سے دوستی کا اظہار صرف اس صورت میں جائز ہے کہ مسلمان کمزور ہوں اور ان کے ظلم سے بچاؤ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو جائے لیکن مروب ہو کر دین چھوڑنے کی اجازت نہیں وطن چھوڑ سکتے ہیں قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محظرا وما عملت من سوء تود لو أنه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 جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو تو آرزو کرے گا کہ آکاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی ہے اور خدا تم کو اپنے غذب سے ڈراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أفيروا الله بالرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا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 اگر نہ مانیں تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا خدا نے آدم اور روح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے وضاحت ضروریتم باگوہ من با یعنی خاندان عمران اولاد ابراہیم تھے اور ابراہیم علیہ السلام کا خاندان حضرت نوح کی اولاد تھا اری فا کو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 اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا تو کہنے لگیں کہ پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں وضاحت ولیم صلی اللہ کا رکا اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مقولہ حضرت عمران کی بیوی کا ہے یعنی اس نے حسرت سے کہا مولا کریم میں نے تو لڑکی جنی ہے جو بیت المقدس کی خدمت کے قابل نہیں اور لڑکا تو لڑکی کی طرح کمزور نہیں ہوتا لیکن بعض مفتصرین نے کہا ہے کہ یہ جملہ بل عالم بما بیما کے ساتھ مرحق ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے یعنی وہ تو اسے حقیر سمجھ رہی تھی اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کتنی مبارک ہستی کو جنا ہے اور لڑکا اس لڑکی کی شان کا نہیں ہو سکتا تھا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها لباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند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 بے خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ اے پروردگار مجھے اپنی جناب سے اور آدھے عطا فرما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 کیونکہ وہ نظام عالم کے عام قاعدے کے خلاف بغیر بات کے پیدا ہوئے تھے اس لیے انہیں کریمۂ کن کی پیداوار فرمایا گیا ہے تفصیر فتح القبیر میں لکھا ہے کہ یحیہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے تین سال بڑے تھے اور وہ لوگوں کو عیسیٰ کی بشارت دیتے تھے وَقَدْ <تصفح> الْكِبَرُ زریا نے کہا اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بلڈا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے خدا نے فرمایا اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے زکاریہ نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے تو ان دونوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وتهرك والصفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واستدي بركعي مع الوافعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخذق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبلغ الأكمه والأبرص ما أحيي والأبر الموتى بإذن الله اور وہ نے لکھنا پڑھنا اور دنائی اور تارا اور انجیر سکھائے گا اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پر ردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ تمہارے سامنے